من بسم اللہ نمبر دس اللہ اکبر وہاں ابھی ہو اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المسلمين فقالت تعالى يا ايها الرسل قلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا ايها الذين امروا قلوا من الطيبات ما رزقناكم ثم تكرر رجل يطيل السفر اس اس اكبر يموت يديه اس حدیث پہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں بارہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اللہ تعلن نے کیا فرمایا ان الله تی اللہ پاک ہے پاکیزہ ہے اور باقیدہ ہی چیزوں کو حرام صدقہ قبول نہیں کرتا شرک و بدعات والا عمل قبول نہیں کرتا سمجھ گئے نا اخلاص کے ساتھ ہر چیز جو شرک سے ریا سے کفر سے بدعات سے سماعت سے سمجھ گئے نا غلاثت سے حرام چیزوں سے ہر چیز سے جو پاک ہوتی ہے اللہ اسی کو قبول کرتے اسی کاجرو ثواب دیتے ہیں اللہ تعالی نے وَإنَّ اللہ عمر اور اللہ تعالی نے ایمان والوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جس کو اللہ نے اپنی نبیوں کو حکم دیا تھا اللہ اکبر دیکھا آپ نے پھر آپ نے فرمایا اللہ نے نبی کو کیا حکم دیا تھا الرسول مینت تو یہ بات ہے بیٹھے سور بکرا کہاں کی سورل مو من یا الرسول اے نبیو کلو مینت تو اے نبیو ہمیشہ رزق حلال کھایا کرو کیا رسک رسک حرال کھاؤ عربی زبان میں رزق جو ہوتا ہے ہر فائدے اور استعمال کی چیز کو کیا کہا جاتا ہے رزق یہاں تک کہ کسی کو اولاد ہوتی ہے تو عرب کے لوگ کہتے روزے کا فلاں فلاں کے یہاں بچہ پیدا اس کو رزق ملا کس کیون سا اللہ نے اولاد دی تو آپ کی گاڑی بھی رزق ہے نہیں ہے رہنے کا بگلا وہ بھی رزق ہے پہننے کا کپڑا بھی کیا ہے رزق ہے اور جس کو آپ کھاتے ہیں وہ تو رزق ہے ہی ہی ہی ساری چیزیں کلو منا تو حلال چیز کھاؤ واڑ ملو یہاں اہل علم کہتے ہیں اللہ نے کے حلال کو کس کے جوڑ دیا ہے واڑ صالح رسک حلال کا حکم دیا پھر اس پر اتفا کرتے ہوئے کیا فرمایا وعملو یہی سے پتا چل گیا کہ اعمال کے قبولیت کا سارا دار و مدار کس پر ہے کے حلال پر دوستوں یہ ہے رزق حلال کی اہمیت وعملو صالحا صالحہ سمجھ گئے نا یہ تو سورت کی اور سورت البکرا میں کس کا مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے مومنکم یا ایوہ اللہ دین آمنو قلوم انطیبت من طیبات مار رضا کناکم آگے وشکرو وشکرو اے ایمان والو حلال رسکے جو اللہ نے دیا اسی کو کھاؤ حرام کے قریب نہ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کیا شکر ادا کرو انکل تم ایاہو یہی ہے نا ان قلتم ایہو تعبدون اللہ کا رزق حلال کھاؤ اور اللہ کا شکر کرو اگر تم واقعی اللہ کی عبادت کرنے والے ہی سے کہا گیا رزق حلال یہ بھی ایک قسم کی عبادت ہے اور ٹائم ہوتا تو بتا دے رزق حلال حاصل کرنے والے رزق حلال کیم لیے محنت کرنے والوں کا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہد فی سبیل اللہ کا مقام اترجا دیا ہے جس کے حلال کھانا اور اولاد کو کھلانا اور شکر لاہی پتہ چلا شکر لاہی بھی انکل تم ای یا شکر الہی بھی اللہ تعالی کی عبادت کا یہ بہت بڑا حصہ ہے پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا یوتیل اس سفر بڑا لمبا سفر کرتا ہے اش اش اکبر پراگندا بالے میلے کچھ لباس سب کچھ پہنا ہوا ہے لیکن دعا کیا کرتا ہے یا اب اللہ کاروبار میں برکت دے دے اللہ اچھی شادی کرا دے ہاں؟ آمین کو بھائی کتنے امیدوار ہوں گے نہیں ہے اور کیا دے دے اللہ نے اولاد دے دے اللہ خوب اچھا گھر بنا گھر دے دے جو کچھ بڑی تو رہا ہے گلے فاڑ پھاڑ کر کے یا ربی, یا ربی اللہ فرماتے ہیں دوسری روایت کیا ہے جب کہتا ہے بندہ لب اللہ لب تو اللہ فرماتے لا لب اللہ والا دوسری روایت بدبخ تیرا لبک تیرا سادق سب ریجیکٹ ہے تیری کوئی عبادت کوئی عمل تیری کوئی حاضری قابل قبول نہیں فرشتے کہتے اللہ تعالیٰ بڑی دعائیں سب سے زیادہ دعا کر رہا ہے یہ سب سے زیادہ دور سے آیا ہوا ہے اللہ فرماتے فرشتوں حرامن اس کا کھانا حرام کا ہے وہ مشرب ہو حرامن اور پینا بھی حرام کا ہے واغدی ابل باپ بھی حرام کا کھاتا رہا بچپنے سے گدا بھی کس کی ہے ہرام اللہ اکبر ذرا دیکھو واغی ابل حرام و مل بس لباس بھی حرام ہی ہے فأنا کیا خیال ہے لباس حرام پہنے ہوگا اور میڈم کو حرام لباس پہنایا ہوگا چوش تو فیشن باد بدن انیم اوریاں بڑی دعائیں ما گئیں کہ تو لگے گا لباس تیرا حرام کا ہے کیسے تیوا قبول ہو متع بہ حرام اور ملبسه حرام وغذیہ بالحرام ان یستجاب لہ جس کا کھانا پینا ساری چیزیں حرام کی ہوتی ہیں ایسے انسان کی دعا کہاں قبول کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رشک حلال سے نوازے اور رشق حلال ہی پر اکتفاق کرنے کی تو فکر سے فرمائے